یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور مالے کثیر دیا اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے اس نے فکر کیا اور تجویز کی یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی پھر تامل کیا پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی اس پر انیس داروغہ ہیں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 اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹھ پھیرنے لگے اور صبح کی جب روشن ہو کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے اور بنی آدم کے لیے مجھے بے خوف جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے ہر شخص اپنے آمال کے بدلے گرو ہے مگر داہنی طرف والے نیک لوگ کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے گناہ گاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روح گرداں ہو رہے ہیں